خدیجہ نے صحیح خواب دیکھا ہے تو ان قریب اس کی شادی نبی آخر الزمہ سے ہوگی اللہ اکبر آ کر کے سہیلی میں یہ خبر حضرت خدیجہ کو دے دیا حضرت خدیجہ سوچ رہی ہیں کہ میں نے تو اہد کر لیا ہے کہ میں شادی ہی نہیں کروں گی اس لیے کہ دو دو شہروں کی بیوہ ہو لیکن یہ خام میں دیکھ رہی ہوں وہ نبی آخر الزمہ کون ہیں جن کے ساتھ میری شادی ہوگی آخر وہ مکہ میں ہیں کی نہیں ہیں خدیجہ نے چاروں طرف ا کو دوڑا خدیجہ کی نگاہ چلتے چلتے سرکار پر ٹھہر جاتی ہے خدیجہ نے اپنے دل میں سوچا, ہو نہ ہو نبی کوئی سابق نہیں ہے مکہ میں ان, ان کے جیسا کوئی اچھا نہیں ہے چنانچہ میرے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے راہ و رسم پیدا کر کے اپنا تجارت کا مال دے دیا اور آہا, میں اپنے تجارت کے مال کو محمد کو دینا چاہتی ہوں آکا نے حضرت علی کے باپ ابو تالی سے مشورہ لیا چچا خدیجہ جو قریش کی ایک مؤذ خاتون مانی جاتی ہیں وہ اپنا مال تجارت ہم کو تجارت کرنے کے لیے دے رہی ہیں آدھے نفا پر میں لے لوں تو آپ کے چچا نے بیٹا لے لو اس لیے کہ خدیجہ کا مال بڑا صحیح ہے چنانچہ اللہ کے حبیب نے حضرت خدیجہ کا مال تجارت کرنے کے لیے آدھا نفا پر لے لیا حضرت خدیجہ اپنے غلام کو بھی سرکار خدمت کے لیے ساتھ میں کر دیا. اب جب تجارت کا مال لے کر کے میرے سرکار چلے ہیں تو خدیجہ نے اپنے غلام کو تاکید کر دی کہ دیکھو تم جا رہے ہو محمد کی حکم ادولی نہ کرنا وہ جو جو تمہیں حکم دیں گے اس حکم کو بجا لانا اور جو جو خدمت کرنے کے لیے کہیں گے وہ تم کرتے رہنا ایک بات اور میں بتاتا چلو پیارے آج امت محمدیہ کو اپنا ذریعے اپنانا چاہیے اس لیے کہ نبی کون نے اپنا ذریعے بنایا ہے اسی لیے آرشاد فرماتے ہیں کہ تجارت میں نو حصہ برکت ہے جو قوم تجارت کے لیے آگے بڑھتی ہے معاشی حالت میں وہ آگے بڑھتی چلی جاتی ہے نبی کون صلی اللہ تعالی نے تجارت کو ذریعے معاش بنایا تھا اس لیے امت محمدیہ کو چاہیے کہ اپنے ذریعہ معاش کو تجارت بنائیں یہی وجہ ہے کہ ہنفیوں کے امام امام آزم ابو حنیفہ نے تجارت کی ہے جو کپڑا کے سب سے بڑے تاجر تھے حضرت امام ابو حنیفہ بہت سارے نے اپنی اپنی ذریعے معاش کو تجارت کو بنایا ہے اس لیے کہ یہ نبی کونین صلی اللہ وسلم کی سنت ہے غلام دیکھ کر کے سارے لوگ تو تجارتی درختوں کے نیچے جدھر سایہ ہوتا ہے ادھر خیمہ لگا کر کے اپنا سامان رکھ دیا کرتے ہیں مگر محمد کا حال تو یہ ہے کہ یہ جس درخت کے نیچے جاتے ہیں اگر ادھر سایہ نہیں ہوتا ہے تو سایہ اسی طرف چلا آتا ہے اور اگر درخت میں پتوں کی کمی ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ پورے درخت میں گھنے پتے لگ گئے ہیں اور پورا سایہ پھیل گیا ہے حضرت خدیجہ کے غلام جب پہاڑیوں کے اندر سے چل رہے ہیں تو آواز آتی ہے و کا یا رسول اللہ وہ سن کر کے حیران رہ جاتے ہیں حضرت علی کی بھی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی سرکار کے ساتھ ایک پہاڑی کے بیچ سے جا رہے تھے تب تک پہاڑی کے اندر سے آواز آئی الاطو السلام علیہ کا رسول اللہ تو میرے آکر سلام کا جواب دیا حضرت علی کہتے ہیں میں دیکھنے لگا کہ سلام کس نے کیا ہے تو سلام کرنے کی آواز تو میں نے سن لیا مگر سلام کرنے والا نظر نہ آیا میں نے آقا سے پوچھا یا رسول اللہ یہ سلام آپ کو کون کر رہا ہے آقا فرماتے ہیں علی یہ پہاڑیاں مجھے سلام کر رہی ہیں تو نبی پر پہاڑیاں سلام بھیجیں اور یہ ظالم کلمہ پڑھتے ہوئے نبی پر سلام پڑھنے کے لیے چڑھ رہا ہے اور قرآن و حدیث سے ثبوت مانگ رہا ہے نبی پر سلام کرنے کے لیے کھڑے ہو کر کے کہاں قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہاں صحابہ نے پڑھا ہے کہاں یہ ہوا ہے کہاں وہ ہوا ہے آزرا دیکھ نبی چل رہے ہیں تو پہاڑیاں سلام کر رہی ہیں نبی یہ کون اے ان چل رہے ہیں تو غیب سے आवाज आ रही है حضرت خدیجہ کے غلام سرکار کے ساتھ ساتھ میں ہیں میرے آقا تجارت کی منڈی میں उतरे سب سے پہلے سرکار کا مال تجارت بکا اور سب سے زیادہ نفع ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سارے لوگوں کا مال تجارت بک گیا اور خوب نفع حاصل ہوا سارے لوگ ابو در سے پھر واپس ہونے لگے ہیں مکہ میں اطلاع پہنچ گئی کہ آج سے ایک مہینہ پہلے جو تجارتی قافلہ گیا ہوا تھا وہ تجارتی آج مکہ میں واپس آ رہا ہے تو تمام لوگ اپنے اپنے نکل پڑے اور اپنے اپنے شوہروں کو دیکھنے کے لیے گئی بچے آ کر کے راستے پر میرا دادا آ رہا ہے حضرت خدیجہ کہتی ہے کہ جب تجارتی قافلہ کے آنے کا شور ہوا تو میری بے دل میں یہ بات آئی کہ لاؤ میں بھی دیکھ لوں کہ محمد آ رہے ہیں کہ نہیں تو حضرت خدیجہ میں بھی اپنے مکان کے چھت پر چلی گئی اور چڑھ کر کے دیکھنے لگی تو میں کیا دیکھتی ہوں اور سارے مگر محمد پر بادل سایہ کیے ہوئے چل رہا ہے حضرات خدیجہ کو بڑی محبت پیدا ہو گئی سرکار واپس آئے حساب و کتاب مال کا ہوا بڑا نفع ہوا ہے آدھا نفا آدھا سرکار نے لیا آدھا حضرت خدیجہ نے لیا چند ہی دن گزرے تھے کہ حضرت خدیجہ نے خود اپنے طور سے نکاح کا پیغام بھیج دیا میرے اقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے چچا سے مشورہ لے لو چنانچہ حضرت علی کے باپ ابو طالب سے اپ نے مشورہ کیا اے چچا خدیجہ نے مجھ سے نکاح کا پیغام بھیجا ہے حضرت علی کے باپ ابو طالب نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا بیٹا خدیجہ کے ساتھ نکاح کر لو اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی اور میرے سرکار کی عمر برس کی ہے مکہ میں چالیس برس کے دیوا کے ساتھ نکاح کرنا آئے بمانا جا رہا تھا مگر یہ پہلا نکاح میرے سرکار شریف پچیس برس کی ہے اور چالیس برس کی عمر حضرت خدیجہ کی ہے نکاح کا دن متعین کر دیا جاتا ہے تیاری شروع ہو جاتی ہے یہ میرے سرکار کی پہلی شادی ہونے جا رہی ہے سرکار کے نکاح سے پہلے پہلے چار طرح کا نکاح دنیا میں رائج تھا لیکن جب سرکار کا نکاح ہوا تو تین طریقوں کا نکاح باطل قرار دے دیا گیا اور جس طور سے میرے سرکار کا نکاح ہوا ہے آج امت محمدیہ کے اندر نکاح کا وہی رسم و رواج جاری ہے جس رسم سے میرے سرکار کی شادی ہوئی تھی نبی کانوین صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی تاریخ آ جاتی ہے آج میرے سرکار دولہا بنے ہیں دو ہی موقع پر تو میرے آکا کا دولہا بننا ذرا ملاحظہ کیجئے ایک تو جب پہلی شادی ہونے جا رہی ہے اگر میرے سرکار دولہا بنے ہیں تو کوئی مکہ نہیں دے سکتا ہے اور جب ایک میرے سرکار میں کی رات میں عرش پر گئے تھے دولہا بن کر کے آلہ حضرت البرکت فرماتے ہیں ارے اپنے آقا کا تم دولہ بننا دیکھنا چاہتے ہو دیکھو وہ رے کشو ر سالات جو ارسوتے جلی و گھر ہوئے تھے اور نئے نی رے تا رب کے ساما رب کے مہمان کے لیے تھے اللہ, اللہ. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھنا چاہتے ہو میرے سرکار دولہا بن کر کے بیٹھے ہیں تمام سردار قریش آ گئے مکہ کے لوگ آ گئے حضرت خدیجہ کے طرف سے ان کے چچیرے بھائی ورقہ بن نوفل ذمہ دار بن کر کے آئے اور سرکار کی طرف سے حضرت علی کے باپ ابو طالب آئے اب خطبہ پڑھنے کی باری آئی تو ابو طالب نے کہا اور بن نوفل تم خدیجہ کی طرف سے خطبہ پہ اور قابل نوفل نے کہا سردار قریش ابو تعلیم تم محمد کی طرف سے خطبہ تو ہو چنانچ حضرتِ علی کے باپ ابو تالیف خطبہ پہنے کے لئے کھڑے ہوئے تو اپنے پورے خطبہ میں سرکار ہی کی تعریف کرتے رہے اور جب وہ ارقہ بن نوفل کھڑے ہوئے تو وہ بھی سرکار ہی کی تعریف کرتے رہے ایجا وہ قبول ہوا میرے سرکار کے نکاح میں حضرتِ خدیجہ آئیں آقا فرماتے ہیں کہ جب خدیجہ میرے نکاح میں آئیں ہیں تو اتنا سونا لے کر کے آئی تھی سونے کا ڈھیر لگا دیا جاتا اور ایک طرف ایک آدمی کھا ہو جاتا دوسرا دوسری طرف کھا ہو جاتا تو دکھائی نہ دیتا اللہ اکبر اتنی مالدار عورت کی پہلی شادی ہو رہی ہے اللہ اللہ اللہ اکبر آکائے کریم صلی اللہ علیہ علی علی سے غنی ہو گئے قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہم محبوب کیا ہم نے تم کو غنی نہیں کر دیا آکائے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ سارا سونا راہ خدا میں خرچ فرما دیا اور ایسی فیاست طبیعت کی عورت ہیں حضرت خدیجہ ایسی فیاس طبیعت کی ہیں کہ سرکار جتنا ہی خرچ کر رہے ہیں وہ سب کچھ پیش کر دیتی ہیں یہ میرے سرتاج آواز سے حویلی آپ کی ہے آج سے ساری جائیداد آپ کی ہے اب آج سے اس کے مالک آپ ہو اب میں سب کچھ آپ پر قربان کر رہی ہوں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا احساس حضرت خدیجہ نے پیش کر دیا اور میرے آخر جب حضرت خدیجہ کے ساتھ رہنے والے لگے تم مکہ کی عورتوں کا رجحان دیکھو مکہ کی عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں کو چیلنج کر دیا ایسے تم اپنی بیویوں کے ساتھ رہو جیسے محمد خدیجہ کے ساتھ رہ رہے ہیں دیکھو پچیس برس کے محمد ہیں اور چالیس برس کی خدیجہ ہیں دیوا مگر خدیجہ کیسے حسن مسلوک سے رہ رہی ہیں اور کتنی اچھائی سے خدیجہ رہ رہی ہے خدیجہ کو بڑھاتا نہیں معلوم ہو رہا ہے خدیجہ کو کتنا اطمینان ہے محمد کے ساتھ رہنے پر ایسا محبتانہ ماحول محبت میرے سرکار نے پیش کیا مکہ کی عورتیں مثال پیش کر رہی ہیں عورت کے ساتھ زندگی ایسے ہی گزارنی چاہیے جس طرح سے نبی کونین گزار رہے ہیں بیویوں کے ساتھ ایسے ہی رہنا چاہیے جس طرح سے نبی کونین نے رہ کر کے بتا دیا ہے میرے سرکار کی مقدس زندگی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے سرکار کی ساری اولاد ہیں. ایک بچہ کے علاوہ جو حضرت قبطیہ سے بتایا جاتا ہے بقیہ ساری اولاد ہیں حضرت خدیجہ ہی سے پیدا ہوئی جب تک حضرت خدیجہ حیات سے رہی میرے سرکار نے شادی نہیں کی حضرت خدیجہ بہت سرکار کی خدمت کر رہی ہیں میرے آقا عبادت و ریاضت کرنے لگتے حضرت خدیجہ کھانا بنا کر کے لے کر کے جاتی اور کھانا سامنے رکھتی دیتی جب سرکار عبادت سے فارغ ہوتے کھانا تناؤ فرما لیتی حضرت خدیجہ جاتی گرمی ہوتی تو سرکار کے پسینے مبارک کو صاف کیا کرتی محو عبادت رہتے حضرت خدیجہ نے کسی سے کسی طور سے کو تکلیف نہیں ہونے دیا ہر ہر مور پر اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہیں پورے مکہ کی عورتیں دیکھ کر کے تعجب کرنے لگی تو مکہ کے مردوں نے بھی عورتوں سے کہہ دیا کہ خدیجہ جس طرح سے اپنے شوہر کی خدمت کر رہی ہیں تمہیں بھی تو اپنی زندگی کا معیار اسی طرح سے بنا لینا چاہیے حضرت خدیجہ کی زندگی اطوف کے لیے نمونے عمل بن جاتی hey. ہے اور نبی اقا نا ان کی مقدس زندگی امت کے مردا کے لیے نمونہ عمل بن جاتی hey. ہے۔ خام जरा ملاحظہ فرماتے चलिए کس طرح بے مثال زندگی گزرتی چلی جا رہی hey. ہے۔ پیدائش ہوئی ہے حضرت فاطمہ پیدا ہوئی، سرکار کے دو شہزادے پیدا ہوئے، دونوں شہزادوں کا وصال ہو گیا۔ اقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ, اللہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ hey. عمر شریف بڑھتی چلی جا رہی ہے اب ایسے عمر میں میرے سرکار آ گئے کہ چالیس برس کی عمر ہونے والی ہے عبادت و ریاضت کا ماحول اور بڑھ جاتا ہے میرے سرکار مکہ شریف سے قریب ایک پہاڑی ہے جس کو ہرا کہتے ہیں گارے کرام جب جاتے ہیں تو زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں اس پہاڑی کا نام نور بھی ہے جب نور کے پاس ہم بھی جب ننانوے میں حج کرنے گئے اور زیارت کرنے کے لیے گئے تو ہم نے دیکھ کر کے اندازہ لگایا آنکھوں میں آنسو آ گئے یار اللہ اس وقت آج سے چودہ سو برس پہلے یہ کیسا راستہ رہا ہوگا چڑھنے کے لیے حاجیوں کے قدم لگا ہو رہی ہے مگر یا رسول اللہ آپ کیسے اس پہاڑی پر تشریف لے گئے ہوں گے اور میرے آکا چلتے رہتے تھے وہاں جا کر کے عبادت کرتے رہتے تھے وہی کارے ہیرا جبلی نور ہے آج تو اس کے نیچے ہوٹل بنا دیے گئے ہیں جگہ صاف کر دی گئی کا انتظام کر دیا گیا ہے دوست مجھے تعجب ہوا کہ جب جبلے لور پر ہم پہنچے تو ایک بورڈ لگا ہوا تھا اس بورڈ پر لکھا کیا ہوا تھا جانتے ہیں آپ برادران اسلام آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں کی کسی چیز کا ادب نہ کیجئے گا یہاں کسی چیز کو چونیے چاٹی گا نہیں یہاں کوئی نماز نہ پڑھیے گا یہاں کسی کے نماز پڑھنے کا حکم سرکار نے نہیں دے دیا ہے مجھے تعجب ہونے لگا یہ نزدیکی بدماش اولاد کتنی نشانیاں مٹا رہی ہے یہ لکھتا ہے کہ یہاں سرکار نے نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا حالانکہ یہ وہی جگہ ہے میرے سرکار سب سے پہلے رب کی عبادت کرنے کے لیے آیا کرتی تھی اور اسی خوہ میں بیٹھ کر کے میرے آقا عبادت کرتی تھے. اگر بمبئی میں نماز پڑھا کرو اپنے گھر پر نماز پڑھا کرو بمبئی میں تو کیوں نماز پڑھتا ہے تو اپنی مسجد میں یہاں کیوں نماز پڑھتا ہے ارے نماز پڑھنے کا مطلق حکم ہے تو نبی وسلم جہاں کر کے رب کی عبادت فرماتے رہے اگر وہاں انتی عبادت کر رہا ہے تو اس کا شوق بڑھ جاتا ہے اس کا خلوص بڑھ جاتا ہے اس کی محبت بڑھ جاتی ہے اس کا ایمانی جوش بڑھ جاتا ہے اس بنیاد پر وہاں عبادت کرنے میں لذت پاتا ہے میرے سرکار وہاں عبادت ہے غارے ہیرا میں چالیس برس کی عمر شریف میرے آتا صلی اللہ تعالی وسلم کی ہو گئی ہے اب نبوت کے اعلان کا آ رہا ہے رسالت کے اعلان کا وقت آ رہا ہے اب حضرت جبریل علیہ السلام تو تسلیم پہلی وہی غار ہیرا میں چالیس برس کے بعد لے کر کے نازل ہونے والے ہیں ان اللہ تعالی چالیس برس کے بعد آپ سماعت فرمائیے گا جو پچاس برس تک میں بیان کروں گا یہ سرکار کی مقدس سیرت ہے میرے آرام میں محو عبادت ہے سلام اس پر کے جس نے فضل کے موتی بھی کھیرے ہیں اور سلام اس پر بروں کو جسم میں میرے ہائے ایک اعلان اور سن لو پچیس عنوان پر رضا انٹرپرائز نے کیسیٹ تیار کی ہے پچیس عنوان پر تو مجھ سے آل اللہ تعالی فی شان ابھی بھی ان اللہ و ملا اکت ہوئے کلون یا اجهل الذین آمنو قلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد المعدن الجود والکرم وآل ی و بارکو صلیم صلوات و, و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا اللہ عل محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحمد رب بلالمی تو والسلام علی سید المرسلین صحاب ہل محری وب نل غوشلہ زمل جیلانی دے وہ لیں اجماعین اماں فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن العظيم والفرقان الحميم لقد کا نل کمفی رسول سبک اللہ القدیر وہ سب کا رسول رشید النزیر الحمد للہ وٹ بالمی حضور رحمت اللہ عالمین شفیع المذنبین رسول گرامی وقار محبوب پرور دیدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درباری پورنوار میں دروز شریف کا نظرانہ پیش فرمائیں پڑھیے بلند آواز سے اللہ عما صلی علا س مولانا محمد ان الجود ول کرم ولا علی باریک خیر و برکت کے لیے پورا مجمع اور محبت سے دور پاک پڑھ لیجیے اللہ عما صلی سید نا مولانا محمد ان الجود جول کرم والا علی باریک و سلیم سلاتوں سلامن علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات یہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نو روزہ پروگرام کا آج چوتھا جلسہ ہے جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں اسٹیج اس پر علماء اہل سنت حفاظان کرام بھی تشریف فرما ہیں چوتھا بیان ہے کل میں نے عرض کیا تھا عقائ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی پاک کو غار ہرا تک آج ہمیں اور آپ کو غار ہرا سے سننا ہے سرکار اعلان نبوت فرمائیں گے آپ پر وہی کا نزول ہوگا یہاں سے بیان ہمیں اور آپ کو سننا ہے لیکن حسب معمول ناطے پاکے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو چار شیر اجازت ہو تو میں بھی پڑھ دوں بے شد بے شد کس لیے فکر کریں حسر کے دن کیا ہوگا یہ روپیہ اٹھا کر مسعودی صاحب کو دے دے ورنہ نہ کوئی ہمیں کو اٹھا کر دے دے گا کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا اور جن لوگوں نے سرکار کا روزہ دیکھا ہے ان سے پوچھئے جازو عشق اس کو بتا وہ اب تو کیسا ہوگا جازو بھائی سا ہوگا سامنے جب میرے محبوب کا کروزا ہوگا سامنے جب میرے محبوب کا کروزا ہوگا کس لیے فکر کریں حشر کے دن کیا ہوگا اور ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا قبر میں میرے اجالا ہی اجالا ہوگا قبر میں میرے اجالا ہی اجالا ہوگا کس لیے فکر کریں حسر کے دن کیا ہوگا درو پاک اللہم صلی اللہ مسلم سید نہ مولانا محمد ان مادنیل چود بلکرم کسان سے حسان بولے فدائے حامل قرآن بولے غلامی موتی ایمان بولے ان اکتارس دقیقہ جان بولے ادب کا مت لائے تابان بولے واہ سن و من کالم ترقت تو آئنی وجمل و من کالم تل بن ساؤ خلقتا مبرحم من کل آئی کان کا تک خلقتا کمات ہزار بار وہ سوئم دہنز مشکو گلاب ہنوز نام تو گفت کمال بے ادبیس بریلی شریف کا ایک واقعہ ہے جہاں اعلی حضرت کا مزار ہے وہاں ایک بزرگ ہیں حضرت دانا شاہ ولی رحمت اللہ علیہ حضرت دانا شاہ صاحب مجازیب میں سے تھے مجذوب ولی تھے دریائے گنگا کے کنارے بیٹھے رہتے تھے بریلی شہر سے ڈھائی کوس کی دوری پر دریائے है। ہے بارش نہیں ہو رہی تھی کھیتیاں سوکھنے प्यास پیاس سے मरने مرنے لگے سارے لوگ پریشان ہو گئے تو بارش کے لیے دعا के کے لیے نماز استکا پڑھنے کے لیے پورے شہر والے باہر نکلے جب بارش نہ ہو تو ایک نماز ادا کی جاتی ہے جس کو نماز استستہ کہتے ہیں آبادی کے لوگ باہر میدان میں نکل کر کے دو رکعت نماز پڑھتے ہیں امام پڑھاتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں گناہوں سے توبہ کرتے ہیں رب تالا کرم فرماتا ہے بارش ہو جاتی ہے سارے لوگ نکلے نماز ادا کی گئی دعا مانگی گئی بادل چھا گیا مگر بارش نہیں ہوئی دوسرے دن پھر نکلے نماز پڑھنے کے لیے دعا مانگ رہے ہیں رو رہے ہیں گڑ رہے ہیں گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں بادل چھایا مگر بارش نہیں ہوئی تو کچھ لوگ آئے کہا سنو ہم دریائے گنگا کے کنارے سے آ رہے ہیں جہاں دانا بابا بیٹھے رہتے ہیں تو بادل جب چھا گیا تو دانا بابا نے اپنا سوٹا اٹھایا اور ایسے گھمانے لگے और हम लोग देखने लगे खड़े हो करके तो देख रहे थे जैसे जैसे सोटा घूमता था बादल छंटता जाता था तो हो ना हो उन्हीं की वजह से बारिश न हो रही हो तीसरे दिन फिर सब निकले नमाज पढ़ने के लिए कुछ देखने चले गए तो देखा वाकई जैसे बादल छाया दाना बाबा का सोटा उठ गया बादल छंटने लगा लोगों ने कहा बाबा ये क्या कर रहे हो ہم سب لوگ پریشان ہیں بارش نہیں ہو رہی ہے کھیتیاں سوکھ رہی ہیں پودے سوکھ رہے ہیں جانور پیاس سے مر رہے ہیں آپ یہ کیا کر رہے ہیں کہا چل چل ہماری کٹی بہ جائے گی تو کون بنائے گا کہو بس کرو یہی بات ہے جو ہی بارش نہیں ہو رہی ہے کہا بابا آپ کی کٹی کیسے بہ جائے گی بارش ہو جانے دو چلو شہر میں ہم محل دے دیتے ہیں آپ کو کام نہیں جائیں گے شہر میں آ کر کے لوگوں نے بتایا کہا چلو دیوانہ بابا بچھڑ گئے ہیں اب سب لوگ آئے کہا بابا دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ ہودا جانے کہاں دیکھ رہا ہے کہا دانا بابا ارے بارش ہونے دیجیے بارش دیکھیے کھیتیاں سوکھ رہی ہیں پودے سوکھ رہے ہیں جانور پیاس سے مر رہے ہیں کہا چل چل میری کٹی بہ جائے گی تو کون بنائے گا کہا بابا چلے چلو شہر میں ہم آپ کو جو مکان کہیے سب سے اچھا سچا مکان دے دیں گے کہا نہیں جاؤں گا نہیں مان رہے ہیں دانا بابا مسکانہ مچل گیا ہے کون منائے گا آج کچھ لوگ تو مسکانوں کے مخالف ہوتے ہیں اور اللہ والوں کے تصرفات کیوں قائل نہیں ہوتے ہیں مگر رب کے محبوبوں کا تصرف حقیقت میں رب ہی کی طرف سے ہے دیوانہ مچلا ہوا ہے سارے لوگ چرونی منتی کر رہے ہیں نہ مستانہ ماننے والا نہیں ہے آئے سارے لوگ ایک خاتون رہتی تھی بریلی شریف میں حضرت نیاز شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خالہ وہ بہت دعا مانگتی تھی اور ان کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی تو لوگ ان کے دروازے پر گئے کہا حضور کہا ہاں کہ آپ دعا فرما دیجئے بارش ہو جائے بڑی پریشانی ہے دانا بابا نہیں مان رہے ہیں تو آپ نے فرمایا تم لوگ عجیب آدمی ہو وہ مرد ہو کر کے نہیں مان رہے ہمیں عورت ذات ہو کر کے کیا کروں گی لوگوں نے کہا ہم آپ کا دروازہ نہیں چھوڑیں گے جب تک آپ دعا نہیں کریں گی اللہ کی نیک بندی کے ہاتھ اٹھ گئے دعا کی اور اپنی خادمہ سے فرمایا جاؤ दाना بابا سے میرا سلام सलाम دو اور کہہ دو بارش ہونے دیں کہا نہ مانیں گے تو کہا ہمارا دوپٹہ لیتے جاؤ ان کی چروری منتی کرنا کہا پھر نہ مانے تب آپ نے کہا تب پھر میرے دوپٹے کو لہرا دینا بارش ہو جائے گی اب وہ خادمہ دوپٹا لے کر کے اپنی مالکا کی آئی دانا بابا بیٹھے ہیں مستی میں سلام کیسے آئی ہو کہ بابا دعا کر دو بارش ہو جائے ہلکے خدا پریشان ہے کہا چل چل میری کٹی بہ جائے گی تو کون بنائے گا ارے کہ بابا سارے لوگ آپ کو محل دینے کے لیے تیار ہیں مان جاؤ کھیتیاں سوکھ رہی ہیں میں آپ کے قدموں پر اپنا سر رکھابا مان جاؤ کہا نہیں تب تک خادمہ نے اپنی مرشیدہ کا دپٹا لہرایا دوپٹے کا لہرانا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد بادل چھا گیا بارش ہو رہی ہے ادھر بارش ہو رہی ہے اور ادھر دانا بابا کا سوٹا گھوم رہا ہے ان کی کٹی پر پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گرا اللہ اکبر یہ پہلے کے مستانے ہیں اور یہ پہلے کی عورتیں ہیں دوپٹہ لہرا دیں تو بارش ہو جائے اور آج کی خاتون دوپٹہ لہرائے تو آپ کو جیل میں جانا پڑے گا جو جملہ مجھے نہیں کہنا چاہیے وہ کہہ دیا مستانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور مستانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے بات آ تو پھر سن لو ایک بزرگ ہیں حضرت نظام الدین معئید رحمت اللہ تعالی بڑے مشہور بزرگ ہیں دہلی کے بارش نہیں ہو رہی تھی سارے لوگ پریشان ہیں دعا مارگ رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی ہے پہنچے کہا حضور کہا ہاں کا دعا کر دیجئے بارش ہو جائے بارش نہیں ہوتی ہے جمعہ کا دن تھا حضرت نظام الدین رحمت اللہ علیہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور اپنے بغل سے ایک کپڑا نکالا عرض کیا یہ پروردگار اس کپڑا کے حرمت کے صدقہ میں بارش عطا فرما دے تھوڑی دیر کا عرصہ گزرا تھا کہ بادل چھا گیا لوگ مسجد سے بھیگتے ہوئے نکلے اور پوچھنے لگے حضور یہ ایسا کپڑا ہے جس کا وسیلہ آپ نے پیش کر کے اور کی بارگاہ میں دعا مانگی تو آپ فرماتے ہیں یہ میری ماں کا کرتا ہے خاتون کو ذرا دیکھیے اللہ اکبر ان کا لباس وسیلہ پیش کیا جائے تو بارش ہو رہی ہے دعا کیسے قبول ہوتی ہے ایک بزرگ ہیں بارش نہیں ہو رہی ہے لوگ پریشان ہیں نماز استکا ادا کر رہے ہیں اپنے گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں رب کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں بارش نہیں ہو رہی ہے گئے عرض کیا حضور کہا کہاں کہاں دعا فرما دیجئے بارش ہو جائے بارش خلق خدا پریشان ہے ان کے ہاتھ اٹھ گئے انہوں نے عرض کیا پروردگار تیرے محبوب بندے کی جو امانت میری آنکھوں میں موجود ہے اس کے سبقہ میں بارش اتا فرما دے تھوڑی دیر کارسا گزرا تھا بادل چھا گیا بارش ہونے لگی لوگوں نے پوچھا حضور آپ کی آنکھوں میں رب کے کس محبوب کی کون سی امانت موجود ہے تو آپ فرماتے ہیں، یارو کوئی بات نہیں ہے ایک مرتبہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے حضرت بعض بستانی کی صورت دیکھ لیا تھا اور انہیں کی صورت کو تصور میں لا کر کے میں نے دعا مانگی دعا قبول ہو گئی پتا چلا کہ اللہ والوں کی صورت اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لو ان کا تصور کر کے جو دعا مانگو گے رب تالا اس دعا کو قبول فرماتا ہے تو تین واقعہ تو آپ نے بارش پر سنا اب بارش ہی پر سنا ہوں تو پوری رات گزر جائے گی یار اور ہم کو آپ کو ایک عنوان سے بیان سننا ہے بارش مسودی صاحب کو چاہیے تھا جیسے بارش ہوئی تھی یار گوش پاک کی منقبت پڑھ دیتے بارش بھاگ جاتی پتہ نہ چلتا اس کے ذمہ دار سرکار بڑے پیر غوش پاک ہیں سرکار غوش پاک تقریل فرما رہے تھے بارش ہونے لگی تو میں نے بیان کیا آپ نے سنا ہے کہ غوش پاک نے ارض کیا پرور دیگار میں تیرے بندوں کو تیرے ذکر کے لیے جمع کرتا ہوں تو بھی بکھرتا ہے بارش رک گئی ارد گرد بارش ہوتی تھی خانقاہ میں بارش کا کوئی خطرہ نہیں گرا رب قادرے مطلق ہے اس لیے ہم دعا کرتے ہیں یہ پروردگار جب تک اس جگہ پر یہ نو روزہ پروگرام ہو رہا ہے اپنے محبوب کے صدقہ تو فیل میں بارش کو موقوف فرما دے سب کہو آمین ارے اتنے مسلمان بیٹھے ہو یار اس میں کوئی نہ کوئی ضرور ایسا ہے جس کی دعا اللہ قبول فرمائے گا اسی لیے اجتماعی شکل میں دعائیں مانگی جاتی ہیں اجتماعی شکل میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا ہر حالت میں قبول ہو جاتی ہے ایک آدمی دعا کرے پتا نہیں وہ نیک ہے کہ کی کیسا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں لیکن جب سارے مسلمان دعا کرتے ہیں تو رب تالا اس دعا کو قبول فرماتا ہے اس لیے آپ اس نیت سے بیٹھو ذکر رسول ہے تو میں عرض کیا تھا کہ خارے ہیرا ہے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وہی لے کر کے حضرت جبریل علیہ السلاط و تسلیم آ رہے ہیں حضرت جبریل غار ہرا پر یعنی جبل نور پر کس طور پر نازل ہوئے تو دو طرح کی باتیں بتائی گئی ہیں ایک تو حضرت جبریل علیہ السلام جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ایک سن سناٹ کی آواز ہوئی اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پورے ہیرا پہاڑی کو اپنے نورانی پر سے ڈھانپ لیا اور رب کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آقا کونین عبادت الہی میں مشغول ہیں آقا نے نگاہ اٹھا کر کے دیکھا جبری نے سلام ارض کیا اور عرض کیا کہ اقرا پڑھو آقا کریم ایشاد فرماتے ہیں ماں انا بقاری میں پڑھنے والا نہیں ہو پھر عرض کرتے ہیں پڑھیے آقا نے فرمایا ماں بان انا باری میں پڑھنے والا نہیں ہو حضرت جبریل جب ارض کرتے اقرا پڑھیے اور آقا جب فرماتے ماں انا بقاری میں پڑھنے والا نہیں ہو تو حضرت جبریل سرکار کو دبوچ لیتے آقا کریم سے جب تیسری بار حضرت جبریل نے ارض کیا اقرا بس میں ربزی اپنے رب کے نام پر پڑھئے تو پڑھنا شروع کر دیا چلو کہ نبی پر سب سے پہلی وہی جو نازل ہوئی ہے وہ لفظ اقرا سے نازل ہوئی ہے اس لیے چاہیے کہ امت محمدیہ کے لوگ پڑھیں علم حاصل کریں یہیں سے علم دین کی اہمیت بھی معلوم ہو جاتی ہے قرآن کا پہلا پہلا لفظ محبوب پر نازل ہو رہا ہے تو لفظ اقرا سے نازل ہو رہا ہے پڑھو اقرا سے نازل ہو رہا ہے بڑھو محبوب کو حکم ہو رہا ہے رب کی جانب سے پڑھو اب چاہیے کہ بچہ جب آپ کا ہوش سنبھالے تو آپ اس کو پہلے پہلے قرآن, کی تعلیم دے قرآن پڑھائیں اور بچہ جب قرآن پڑھ تو پھر آپ کسی بھی سوسائٹی میں آپ طلب دل کے لیے اسے بھیجیں لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ کلمہ پڑھنے والا اپنے بچے کو سب سے پہلے پہلے اس علم کو پڑھائے ہوئے علم قرآن ہو جو تعلیم دے وہ قرآن کی تعلیم ہو اس کی زبان سے جو الفاظ ادا ہو قرآن کی آیتیں ہو بچہ جب پہتا ہے قرآن عظیم وہ ساری نیکیاں اس کے ماں باپ کے نام عمل میں تحریر کی جاتی ہیں آئیے ذرا بیکھیں لفظ اقرس ہے قرآن عظیم کی آیت کریمہ کا نزول ہو رہا ہے اور حضرت جبریل جب خالی کہتے جاتے ہیں پڑھو پڑھو تو میرے آقا فرماتے ہیں معنی میں والا نہیں ہو لیکن جیسے رب کا نام لیا حضرت جبریل نے رب کے نام سے پڑھو تو محبوب نے رب کے نام سے پڑھنا شروع کر دیا یہی سے پتا چل گیا پیارے کہ رب کے نام سے پڑھنا اور ہوتا ہے اور سب کے نام سے پڑھنا اور ہوتا ہے رب کے نام کی تعلیم کی برکت اور ہوتی ہے اور سب کے نام کے تعلیم کی برکت اور ہوتی ہے یہ اپنے رب کے نام سے پڑھو محبوب پڑھ رہے ہیں اس کے بعد میں سرکار تشریف لائے گھر پر آکائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں اطہر سے پسینہ شریف جاری ہے حضرت خدیجہ سامنے آئیں دیکھتی ہیں پوچھتی ہیں کیا حال ہے آکا فرماتے ہیں خدیجہ زمجلونی زمجلونی مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ حضرت خدیجہ نے فوراً کمبل اڑایا پوچھا بات کیا ہے آپ فرماتے ہیں خدیجہ مجھے کچھ خشیت لگ رہی ہے بشرین تقاضے کی بنیاد پر میرے سرکار نے فرمایا کچھ خوف سا لگ رہا ہے اور خدیجہ ایسا ایسا واقعہ گھبراؤ نہیں آپ کوئی خوف نہ کرو آپ سلا رحمی کرتے ہو آپ یتیموں کی دیکھ بھال کرتے ہو آپ بیواؤں کی خبر گیری کرتے ہو آپ پر کوئی خوف نہیں ہوگا حضرت خدیجہ پھر سرکار کو لے کر کے اپنے چچیرے بھائی حضرت ورقا بن نوفل کے پاس گئیں ورقا بفل بوڑھے ہو گئے تھے مگر پرانی کتابوں کے بڑے زبردست عالم تھے جب ورقا بن نوفل کے پاس لے کر کے حضرت خدیجہ گئیں اور عرض کرتی ہیں بھائی ذرا دیکھو میرے شوہر کیا بیان کر رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کیفیت بیان کر دی تو ورقا بن نوفل کہتے ہیں کاش میں اس وقت ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو آپ کے وطن سے نکالے گی آقا فرماتے ہیں کیا میری قوم مجھے وطن سے نکال دے گی ورقہ بن نوفل نے کہا ہا ہا ہر نبی اور رسول کے ساتھ ان کی قوم نے ظلم و زیادتی کی ہے وہ وقت کاش ہوتا تو میں آپ کی بھرپور حمایت کرتا اس کے بعد ورقہ بن نوفل بیان کرتے ہیں اے خدیجہ تمہارے شوہر جو قیفیت بیان کر رہے ہیں یہ کیفیت تو وہی کے نازل ہونے کی ہے اس طرح سے حضرت جبریل پیغمبر پر اور رسول پر آئے ہیں چڈانچ ورقا بن نوفل کے پاس میرے سرکار تشریف لے آئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب کچھ روز کے لیے وہی کا سلسلہ بند ہو گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت و ریاضت کر رہی ہیں اس کے بعد پھر میرے سرکار پر آیت کریمہ نازی ہوئی جس آیت کریمہ کا مفہوم میں عرض کرتا چلو رب نے حکم دیا محبوب اب تم اپنی رسالت کا اعلان کرو اور نبوت کا اعلان کرو اپنے قرابتداروں کو ڈراؤ اور رشتہ داروں کو خوف دلاؤ آقا آقا اے کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ کریمہ نازل ہوئی تو سرکار نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کس طرح سے فرمایا میرے سرکار نے قوم کی دعوت لی اور جب قوم دعوت کھانے کے لیے آئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت کھلا دیا ارشاد فرمایا اے میری قوم تم جانتے ہو میں نے تمہیں کس لیے بلایا ہے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یا اے محمد ابن عبداللہ ہمیں معلوم ہے کہ آپ اچھے کام ہی لئے دعوت دیے ہوں گے آپ خلوص و محبت سے دعوت دیا کرتی ہیں بتائیے آپ نے کس لئے بلایا ہے تب تک آقا ارشاد فرماتے ہیں سنو اے میری قوم قولو لا الہ الا اللہ قفل ہو انی رسول اللہ تم سب کے سب کلمے طیبہ پغلو فلا پا جاؤ گے میں اللہ کا رسول ہو جیسے میرے سرکار نے ارشاد فرمایا قولو لا الہ الا اللہ تم سب کے سب کہو ایک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں جیسے میرے سرکار نے یہ فرمایا ساری قوم کے لوگ اٹھ پڑتے ہیں جاتے ہیں اور وہ بھاگ رہے ہیں کوئی سرکار کی بات نہیں سن رہا ہے اب آپس میں سب تبصرہ کر رہے ہیں بتاؤ محمد یہ کیا اعلان کر رہے ہیں ابھی تک تو ان کی صداقت مشہور تھی ابھی تک تو ان کی امانت مشہور تھی ابھی تک تو یہ اس طرح کا کوئی دعوی نہیں کر رہے تھے ان کو کوئی سرداری نہیں چاہیے تھی ابھی اپنے آپ کو نبی اور رسول ہونے کا اعلان کر رہے ہیں کون سا انقلاب برپا کر دیا ہمارے سارے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ مکہ میں نہیں تھے بلکہ حضرت ابو بکر گئے تھے ملک شام تجارت کرنے کے لیے راستے میں آپ جا رہے تھے شام ہو گئی ایک جنگل پڑا کچھ پہاڑیاں پڑی وہاں پر ایک گرجا گھر تھا بالکل شام کے قریب پہنچ چکے ہیں حضرت ابو بکر نے تمام تاجروں سے فرمایا کہ یہیں تجارت کے مال کو رکھ دو رات میں سفر نہیں کیا جائے گا جب دن کا اجالا پھیلے گا تب سفر کیا جائے گا چنانچہ آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا یعنی غلام کو کہ جاؤ گرجا گھر کے پادری سے اجازت لے لو اگر اجازت دے دے تو ہم سارے لوگ اپنا مال تجارت میں رکھ دیں رات میں ہم بسیرا ادھر ادھر بھی کر لیں گے لیکن تجارت کا مال محفوظ رہے گا جیسے آپ کا غلام دروازے پر گیا پادری کھڑا پادری کا غلام کھڑا ہوا ہے اس نے پوچھا کہاں سے آئے ہو کہاں ہم مکہ سے آئے ہیں ہم سب لوگ تاجر ہیں ہمارے تاجروں میں ہم ہمارے ایک سردار ہیں ابو بکر ابن قحافہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے میں آپ کے سردار سے اور آپ کے آقا سے ملنا چاہتا ہوں اجازت لینی ہو اس نے کہا ٹھہر جاؤ میں پہلے تمہیں نہیں جانے دوں گا میں پہلے اپنے آقا سے پوچھ لوں گھر کے اندر گیا اور جانے کے بعد پادری سے کہا کہ عرب دیش مکہ سے کچھ تاجر آئے ہوئے ہیں ان تاجروں کا سردار ابو بکر ابن قحافہ ہیں وہ سارے کے سارے لوگ یہیں رات بسر کرنا چاہتے ہیں اور اپنا تجارت کا مال رکھیں گے تب تک پادری کھڑا ہو گیا اور گرجا گھر کے اندر سے نکلا آ کر کے حضرت ابو بکرا باؤن چلیے حضرت مکہ شہر کا جغرافیہ معلوم کیا اور اس کے بعد کہا جاؤ اپنے آقا کو بلا لاؤ اے آپ جیسے پادری دیکھتا ہے حضرت ابو بکر نے کہا تھا پیشانی کیوں لیتا ہے اس کے بعد کہتا ہے اے ابو بکر ابن قحافہ تھا تم ہمیں اجازت دو میں تمہیں امیر کو کہ معلوم کر رہا ہے اور کبھی کہتا ہے مجھے اجازت دو میں امیر المومنین, کہو یا امیر المومنین کا مطلب کیا ہے پادری نے کہا ابو بکر ابن کہا تم گھبراؤ نہیں میرے پاس پرانی کتابیں ہیں ان پرانی کتابوں میں جو ہے میں نے علامت دیکھی ہے نبی آخر الزما کے پہلے خلیفہ کی وہ علامتیں تم علامت پائی جا رہی ہیں اے ابو بکر ابن کہا تم رسول نبی آخر کے پہلے خلیفہ بنو گے اللہ اکبر اور اے ابو کہا تھا سنو مبوس ہونے والے بھی ہیں وہ اعلان کرنے والے بھی ہیں اپنی نبوت و رسالت کا اگرتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بڑی بے چینی سے گزار رہے ہیں ساری باتیں ہو رہی ہیں جب دن کا پھیلا تو اپنے مال کو سرحد پر جیسے ہی پہنچے تب تک ابو الحکم مل گیا یعنی ابو جہل اس وقت اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا عمر بن اس کا نام ہے یہ سامنے مل گیا اس نے کہا ابو بکرب نے کہا تھا آؤ آؤ آؤ غضب ہو گیا تمہارے ساتھ ہی محمد نے انقلاب برپا کر دیا ہے <سلام> <سلام> وہ اپنے اپ کو نبی ور رسول ہونے کا اعلان کر رہے ہیں اتنا سننا تھا حضرت ابوبکر نے ابو جہل کی بات کو کاکتے ہوئے کہا ابھی میں گرد و غبار میں عطا ہوا ہو ابھی آ رہا ہوں میں اس لیے اپ جائیے میں ابھی حالات کا جائزہ لے لوں گا تب کچھ بتاؤں گا چنانچہ ابو جہل تو ہٹ گیا حضرت ابوبکر اپنے گھر گئے تجارت کے سارے سارے سامان کو رکھا گرد و غبار میں کپڑا اٹا ہوا ہے لیکن بچوں نے بتایا ابا انہوں نے اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان کر دیا ہے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں بتاؤ پتہ مل سکتا ہے کہاں گئے ہیں گھر والوں نے کہا یہ تو نہیں معلوم ہے نکلے مکہ کے کچھ لوگ ملے اور تجارت کے ماحول کو پوچھنے لگے آپ نے فرمایا پہلے یہ تو بتا دو کہ محمد کہاں ملیں گے کسی نے کہہ دیا اسی طرف پہاڑی کی جانب میں نے جاتے ہوئے دیکھا ہے اب حضرت ابوبکر اسی طرف چلے جا رہے ہیں نبوت کی خوشبو کا احساس ہو گیا ہے تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ خوشبو مہک جاتی ہے گلیا والا. خوش بوت مہک جاتی ہے گلیاں اللہ اللہ اللہ حضرت ابو بکر بڑھ رہے ہیں میرے ساتھ سرکار بھر بحرم شریف کے قریب ایک پہاڑی پر جلوہ افروز ہیں جیسے سرکار کی نگاہ پڑی آقا کھڑے ہو گئے ابو بکر آ رہے ہیں سرکار ابو بکر کو دیکھ رہے ہیں ابو بکر سرکار کو دیکھ رہے ہیں قدم آگے بڑھ رہے ہیں صداقت آگے بڑھ رہی ہے نبوت نے اپنی آغوش میں لے لیا حضرت ابو بکر قریب گئے تو سلام کرتے ہیں مگر آج سلام کرنے کا انداز دوسرا ہے ہر مرتبہ سلام کرتے تھے تو جیسے ساتھی ساتھی سے سلام کرتا ہے لیکن آج جب سلام پیش کر رہے ہیں تو ایسے ہی جیسے کوئی غلام اپنے آقا کو سلام کر رہا ہو آگے بڑھے سرکار نے ابو بکر کے ہاتھ کو تھاما ان فرمایا ابو بکر اہلن و سہلن مرحبا مرحبا ابو بکر امرحبا مرحبا ادرتے ابو بکر سیٹ گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلم فرماتے ہیں یہ ابو بکر کہافا آ گئے ہو میں تمہیں مبارک بات پیش کرتا ہوں ابو بکر ابن قحافہ میں اللہ کا رسول ہوں جیسے اتنا حضرت نے ارشاد فرمایا تب تک حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں کہ جو نبی اور رسول ہوتا ہے وہ اپنی نبوت و رسالت کی کچھ نشانی پیش کرتا ہے مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں ابو بکر ابن قحافہ دو کے راستے میں کہا تھا میرے تعلق سے تمہیں خوشخبری دی ہے کیا بشارت تمہارے لیے کافی نہیں ہے تب تک حضرت اکر نے ارض کیا آپ کلمہ پڑھاؤ مجھے اسلام میں داخل کرو حضرت ابو بکر نے کلمہ پڑھا اسلام میں داخل ہو گئے آپ نتیجہ نکالو اور ان لوگوں کے ذہن و فکر کو لے لو جو سرکار کے علم غیب پر ہر دم بحث کیا کرتے ہیں پہلے پہلے جو مذہب اسلام میں داخل ہو رہے ہیں ان کا نام ابو بکر ہے ان کے اندر کلمہ کی تحریر کیسے پید ہوئی انہوں نے نبی کا کلمہ کیسے پڑھا نبی آخو سما پر ایمان کیسے لائے ان کا دل پول پڑا کہ میں کے راستے میں گرجا گھر میں ہو راہب سے مجھ سے بات ہو رہی ہے محمد مکہ میں ہے اور اس کی خبر ہمیں دے رہے ہیں یہ نبی ہی کی شان ہو سکتی ہے آتا ایک کریم کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے سب سے پہلے پہلے اسلام کا کلمہ حضرت ابوبکر صدیق نے پڑھا بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی نے پڑھا میرے آکا نے جب فرمایا علی میں اللہ کے رسول ہوں کلمہ پڑھ لو تو حضرت علی عرض کرتے ہیں میں اپنے باپ سے پوچھ لوں آج رات مجھے مہلت دے دیجئے اور جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تو آپ کے باپ نے کہا بیٹا محمد جو کہتے ہیں وہ ہی صحیح کہہ رہے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے حضرت علی داخل اسلام ہو گئے عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ نے کلمہ پڑھا سرکار نے فرمایا خدیجہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے کلمہ پڑھ لیا غلاموں میں حضرت زید ابن ہارسا نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا اب علماء میں اختلاف ہوا کہ سب سے پہلے کس نے کلمہ پڑھا تو تتبی کولما کرتے ہیں محب سین کے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق بچوں میں حضرت علی عورتوں میں حضرت خدیجہ اور غلاموں میں حضرت زید ابن حارشہ یہ وہ اولین جماعت ہے جو سب سے پہلے پہلے کلمہ پڑھ کر کے مذہب اسلام میں داخل ہو گئے اب حضرت ابو بکر صدیق سے سرکار فرماتے ہیں ابو بکر اسلام کے فروغ کے کوشش کرنی چاہیے حضرت ابو بکر کی کوشش سے حضرت عثمان اسلام لائے آپ ہی کی کوشش سے حضرت سعد بن وقاص اسلام لائے آپ ہی کوشش سے حضرت عبیدہ بن جراہ اسلام لائے آپ ہی, ہی کی کوشش سے حضرت عبد اسلام لائے یہ پڑے, پڑے صحابہ اکابی صحابہ ادرتے ابو بکر صدیق کی کوشش سے اسلام لائے میرے ابو بکر صدیق جب مذہب اسلام میں داخل ہو گئے اور کفار و مشرقین کو معلوم ہوا تو یہ سب کے سب آپ پر پڑے اور حرم شریف کے قریب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو مارنا شروع کیا وہ بھی واقعہ بتایا جاتا ہے کہ اس طور پر مارا کفار و مشرقین نے کہ میرے سرکار حرم میں نماز پڑھ رہے تھے تب تک چند کفار پڑے اور سرکار کے گلے میں ایک رومال ڈال دیا اور رومال ڈال کر کے کھینچنے لگے تب تک کسی نے جا کر شور مچا دیا حضرت ابو بکر آ رہے تھے ادھر سے کار ابو بکر کہا تھا دور و تمہارے ساتھ ہی محمد کو تمام لوگ گھیرے ہوئے حرم شریف میں تب تک آپ بے تحاشا دوڑ کر کے آئے سب کو ہٹانے لگے اور بیچ برا کرتے ہوئے کر بکر کو مارنے لگے اور اتنا مارا اتنا مارا کہ حضرت ابو بکر بے ہوش ہو گئے بے ہوش چھوڑ دیا ان کو بنو تمیم کے لوگوں کو جب پتا چلا یعنی آپ آب کے ابیلا کے لوگوں کو تو سب کے سب آئے اور حضرت ابو بکر کو اٹھا کر کے لے گئے اور جب اٹھا کر کے لے گئے تو اعلان کر دیا کہ اگر ابو بکر ابن قحافہ کی موت ہو گئی اس مار سے تو تمہارے اندر اتنی زکت نہیں ہے کہ تمیم کا مقابلہ کر سکو پھر تلواریں نکلیں گے تمہارے لیے بتایا جائے گا ان لوگوں کو چیلنج کیا تو وہ کچھ ڈرے حضرت ابو بکر صدیق کی ماں سے کہا لاؤ ان کو کچھ کھلاؤ پلاؤ جب آپ کی ماں لے کر کے آئیں گے اور آپ کے چہرے پر پانی کا چیتا مارا گیا ہو اور عرض کرتی ہیں بیٹا کچھ کھا لو تو آپ کہتے ہیں امی میں نہیں کھاؤں گا یہ بتاؤ میرے آتا کیسے ہیں محمد کی کوئی خبر ہمیں مل جائے اللہ و اکبر سرکار کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں آپ کی ماں نے کہا بیٹا ان کے تعلق سے تو ہمیں کچھ نہیں معلوم ہو سکا کہا امی ایک خاتون ان جمیل ہیں ان کو بلا دو جب ان میں جمیل آئی تو سرکار نے کہا جاؤ سب سے پہلے میرے آقا کی خبر لے کر کے آؤ ان میں جمیل پتا لگاتی ہیں تو پتا چلا آقا کریم دار ارقم میں تشریف فرما ہیں حضرت ارقم ایک صحابی پھول ان کے مکان میں میرے سرکار جلوہ افروز تھے جو حریب سے باہر پہاڑی کے چکیل میدان میں دوسرے سمت میں ان کا مکان تھا آقا کریم وہاں جلوہ افروز ہیں ہم جمیل نے کہا وہ با خیریت ہیں صحیح سلامت ہیں حضرت ابوبکر کی محبت ذرا دیکھو وہ کہتے ہیں نہیں ایک کام کرو کہ جب تھوڑا سا اندھیرا ہو جائے تو ہمیں امیر آقا کی بارگاہ میں لے کر کے چلو حضرت ابو بکر کو آپ کی ماں اور ان میں جمیل دونوں ٹیک لگاتے ہوئے لے کر کے سرکار کے بارگاہ میں پہنچیں زخموں سے چور ہے میرے آتا کی نگاہ پڑی سرکار پر رکتاری ہو گئی حضرت ابو بکر قدموں پر گر پڑے رسول اللہ میں میری ساری کلفتیں دور ہو گئی میری ساری تکلیف دور ہو گئی رسول اللہ مجھے چوٹ کا کوئی احساس نہیں ہے اعلی حضرت عظیم البرکت اسی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ ان کو نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گے ہیں سب غم بلا دیے ہیں سب غم بھلا اللہ اللہ آپ ذرا دیکھو نبی سے محبت دیکھو یہ پہلی عظیم شخصیت حضرت ابو بکر کی ہے جو کلمہ پڑھ کر کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں میرے سرکار نے اعلان فرما دیا گھر گھر سرکار کا اعلان گونج رہا ہے مکہ کی گلیوں میں گونج رہا ہے گھر گھر یہی باتیں ہو رہی ہیں چڑانچ پھر دوبارہ میرے سرکار نے قوم کو جمع کیا میرے آقا ایک پہاڑی پر چڑھ گئے ارشاد فرماتے ہیں یا ما قریش جب یہ جملہ کہا جاتا تو سارے لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے سارے لوگ جمع ہو گئے آپ سے پوچھا لوگوں نے محمد ہم کو کس لیے اکٹھا کی ہو آکا نے فرمایا یہ بتاؤ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی اس طرف سے ایک جماعت آ رہی ہے جو تم پر حملہ آور ہوگی تو کیا تم مانو گے ان لوگوں نے کہا ہاں مان لیں گے کہا کیوں کہا اس لیے کہ آپ پہاڑی کے اونچائی پر موجود ہو ہم سب نیچے ہیں آپ کی نگاہ پہاڑ کے ادھر بھی دیکھ رہی ہے اور آپ کی اور ہم صرف ایک طرف دیکھ رہے ہیں آقا نے فرمایا کہ قوم میں صرف سمجھانے کے لیے ایک بات تھی اسی طرح سے تم سمجھو کہ میرے سالت و نبوت کے عظیم درجہ پر فائز ہو میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کہاں جا رہے ہو ایک مابود کی عبادت کرو تون اللہ تصلے ہو تم سب کے سب کہو اللہ کے علاوہ کوئی مابود نہیں ہے اتنا سننا تھا پھر قوم بھاگی کوئی سرکار کی بات نہیں سن رہا ہے لیکن ان بھاگنے والوں میں آج ایک عجیب طرح سے ابو لہب بھاگ رہا ہے سرکار کا چچا بھی ابو لہب آ گیا تھا وہ جب ظالم بھاگنے لگا تو کیا کہتا ہوا بھاگتا ہے اے محمد کیا آپ نے ہم کو اسی لیے جمع کیا تھا تمہارے لیے ہلاکت ہو اس طرح سے کہہ کر کے جملہ جب وہ بھاگا ہے ذرا جملے پر غور فرمائیے ابو بوب ایک مرتبہ نبی کو کہہ رہا ہے لہٰذا جمع تنا اے محمد کیا ہم کو آپ نے اسی لیے جمع کیا تھا جمانا کیا اسی لیے آپ نے ہم کو جمع کیا تھا تب بن تمہارے لیے یہ ہلاکت ہو اتنا کہتے ہی وہ بھاگا اللہ کے حبیب دیکھ رہے ہیں وہ جا رہا ہے رب کو کبھی منظور ہے کہ میرا محبوب تمہیں میری طرف بلائے اور شان میں گستاخی کرو رب تالا نے فوراً حضرت جبریل کو بھیج دیا پوری سورے تبت ادا لے کر کے حضرت جبریل نازم ہو گئے رب نے انشاد فرمایا تب ادا ابی لاپ وہ تب باغن سرکار نے وہی اللہ کو تلاوت کر دیا پڑھ دیا اور جیسے سرکار کی یہ تلاوت گروجی سارے لوگوں نے سنا تب تک ابو ہپ کی بی بی نے بھی سن لیا کہ میرے حق میں تو محمد پر خدا نے آیتوں کو نازل کیا ہے اور میرے شوہر کے حق میں کیا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوتی ہے تب اس کی جو لکڑیوں کا گٹھر لے کر کے اس طرح سے ہلاک ہوئے اس طرح سے ہلاک ہوئے کہ ان میں چمیل ابو لہب کی بیوی گئی تھی لکڑیوں کا گٹر لا رہی تھی کہ اس کے گلے میں اچانک لگ گیا کس گیا اسی حالت میں وہ مر گئی چنانچہ وہ جب سنتی ہے کہ یہ آیت میرے شوہر کے تعلق سے نازل بھی ہے اور میرے لیے تو اس نے قسم کھا لیا اللہ کہ میں محمد کو مار ایک بڑا سا پتھر لے لیا اور بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی لوگوں سے پوچھتی تھی بتاؤ محمد کدھر گئے ہیں محمد کدھر گئے ہیں لوگ کہتے تھے امن جمیل کیا کرو گی امن جمیل بہت خوبصورت عورت تھی ابو لہب بھی بہت خوبصورت تھا لہب کے معنی ہی ہوتے ہیں آگ کا شولا یا چنگاری وہ اس طرح سے شولا نکلتا تھا سرخی سے تھی تھی ظاہر ہوتی یہ بھاگتی رہی ہے پوچھ بتاؤ محمد کدھر گئے کسی نے کہہ دیا ہم نے حرم شریف میں جاتے ہوئے دیکھا ہے میرے سرکار حضرت ابو بکر کو ساتھ لے کر کے حرم شریف میں گئے میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں حضرت ابو بھی نماز پڑھ رہے ہیں یہ امر جمیل پہنچ سرکار کو تو نہیں دیکھ پا رہی ہے اور حضرت ابو بکر سے پوچھ رہی ہے اے بکر ابن کہا تھا تمہارے سو, تمہارے ساتھی محمد کہاں ہیں اگر آج وہ مل گئے تو اسی پتھر سے میں ان کو ماروں گی حضرت ابو بکر کچھ سوچ کر کے خاموش ہیں وہ بربادی ہوئی چلی جاتی ہے جب نکل گئی حرم شریف سے باہر تو حضرت ابو کرتے ہی یا رسول اللہ میں آپ کے قدموں میں سرکار حاضر ہوں وہ ہم سے پوچھ رہی ہے آپ کا پتا اور آپ کو نہیں دیکھ آقا فرماتے ہیں ابو بکریب نے کہا تھا وہ مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا چاہتی تھی لیکن رب کو منظور ہی نہیں ہے کہ وہ مجھے دیکھے اس لیے وہ مجھے دیکھ نہ سکی رب نے میرے اور اس کے درمیان حجاب ہائل کر دیا مجھے ام میں جمیل نہ دیکھ سکی انداز حسینوں کو سکھایا نہیں جاتا اور وشاخ کو محبوب دکھایا نہیں جاتا میں نہ عرض کرتا ہو آج تم نبی کو دیکھنے کے لیے چلے ہو حرم ان ام جمیل نبی نا دیکھ سکی ہے ابو لیب نبی کو نہ دیکھ سکا ہے ابو جہل نبی کو نہ دیکھ سکا ہے وہ تو نبی کو نہ دیکھ سکے ہیں یہ جو کفار اسلام مہیلا نبی کو نہ دیکھ سکے ہیں حالانکہ نبی کے قریب ہیں اور رب کو جسے منظور ہوا نبی کا دکھانا تو حضرت سہیب روم سے آئے تھے نبی کو دکھا دیا وہ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ لال کے رہنے والے ہیں نبی کو دکھا دیا اسلام قبول کر رہے ہیں سلمان فاس کے رہنے والے ہیں رب نبی کو دکھا دیا اسلام قبول کر رہے ہیں عمر تلوار لے کر کے جا رہے ہیں رب نے نبی کو دکھا دیا اسلام قبول کر رہے ہیں خالد بن ولید کی تلوار چمک رہی ہے نے نبی کو دکھا دیا اسلام قبول کر رہے ہیں رب کو جسے منظور ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کو دکھا دیتا ہے اور رب کو جسے منظور ہے محبوب کو نہیں دکھاتا ہے ان جمیل محبوب کو دیکھ نہیں سکی آؤ آپ ذرا دیکھتے چلیے اسلام پھیل رہا ہے اسلام قبول کر رہے ہیں میں نمبر پر اسلام حضرت بلال حبشی میں قبول فرمایا حضرت بلال جب اسلام قبول کر لیتے ہیں اور اسلام کے دامن میں آگے تو یہ امیہ بن خلف کے غلام تھے امیہ بن خلف نے کہا بلال کہا ہاں کہا تم نے کلبا پڑو کہا کہاں کہا محمد کو تم رسول مان رہے ہو کہاں ہاں کہا تمہیں چھوڑنا پڑے گا محمد کا نام مت لو حضرت بلال نے کہا سنو اب کوئی طاقت نہیں ہے جو ان کے نام کو ہمارے زبان سے الگ کر سکے پورتے عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم میں محمد سے اجالا کر دے اب چھوٹے گا نہیں ان کا نام امیا بن خلط نے مارنا شروع کیا بلال کو اور اتنا مارا اتنا مارا کہ مارتے مارتے زمین پر لٹا دیا لڑکوں کو بلایا کار سے باندھو بلال کو باندھا گیا گھسی تو ریتیلی زمین پر گھسیتا گیا پیٹ کی چمڑی اتڑ جاتی ہے خون بہ رہا ہے اڈی دکھائی دینے لگی زبان باہر نکلاتی ہے حضرت بلال سے کہا ابھی چھوڑ محمد کا کلمہ انہوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا حلق پر تیغ رہے اور سونے پر جلاد رہے لب پر تیرا نام رہے دل میں تیری یاد رہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اے ہندوستان کے مسلمانوں اتنی مصیبتیں صحابہ پر ڈالی گئی ہیں اس طرح ریتیلی زمین پر زبان اپنے نبی کو مجبور نہیں سمجھا تھا انہوں نے اپنے نبی کو سمجھا تھا اور ہمیں آپ کو تو ایک وقت فاقا بھی نبی کے نام پر نہیں کرنا پڑ رہا ہے ہم تو نبی کے نام پر ایک پر بھی نہیں سہے ہیں ہم